احمد اللہ ہومغرت و تخوا مسخلا سید دل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 الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دو سلام عالقیا سی یا رسول اللہ وعلى علی کا وسابیا سی حبیب اللہ اسفلا دس سلام عالکیا آبد اللہ والا علی کاسابی ک فرمایا نا چیز سابقہ پتا کفارہ ادا کراضر ہوا اسی طرح دور دراز تو دوست باپ تشریف لیا لیکن کتاب و بیان جس سے منتظر سنو نہ ہو سکے اللہ جہ مجدو کریم سڈی ستر پوش فرماوے جس موضوع سامنے داروزاد پیش کرا گا عنوان ہے بان نے رسول بارسال یعنی سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ بان پہلے وہ بھی آپ ہیں اور آپ کی رسالت کے بھی نگاہ بان پہلے آپ جو کچھ بیان کرانگا پران مجید فرقان حمید دے یا سری مضمون, مضمون مطلب تو حخل کرانگا یا اشارات یعنی رہنا قرآن مزید چاہے میں عبارت نس پیش کر چاہے اشارت ان نس پیش کرا چاہے دلالت ان نس پیش کرے یعنی بیان سیق اکبر کلام رب اکبر تسا محسوس کرو گے کہ اللہ تبارک و, و تعالی نے عالم اسلام کتنا صحیح اور اپنے عرش والے عقیدے کے مطابق عقیدہ بیٹھا میں کسمیا کہہ سکنا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان سے لے کر سرا تک اللہ تعالی کی مخلوق اس بات پر متفق ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضور کی امت میں بلکہ سابقین اور آخرین لاحقین اولین و آخرین سابقین و لاحقین، سب کے, اندر، کے بعد آہل بیت کے حوالے نال خیر سنیا ہی ہونا ہے موضوع شان صاحب آبا زبان نے آہل بیت ناصن لیکن ہون عجیب گل یعنی شدید اکبر بکبر تو قرآن میں ہے قرآن پاک بیان موضوع دا عنوان رکھتے ہیں نگاہبان رسول اور رسالت یہ نگاہبان رسول اور رسالت رسول پاک دا پہلا نگاہبان یہ نگاہبان نگاہ اول گئے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نگاہبان وی صدیق اکبر اور حضور دی رسالت دا نگاہبان اول وی صدیق اکبر رسالت دو مانوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صفت رسول ایک شریعت رسول <تصف> <تصف> رسالت دو معنوں چ استعمال ہوتا ہے ایک صفت رسول ایک شریعت رسول میں <تصف> اتے <صفح> دوسرے معنے چ لے رہا اللہ <تصف> کیوں کہ رسول اللہ کی رسالت جی آپ کی سفت مبارک وہ دا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا کیوں اسے آپ دی, دی صفت مبارک تو رسول کی ذات دگاہ بان ہے ابول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بمانا شریعت کا نگاہ پان ہے اوبل وہ سیک یہ شرف آپ کیوں ملے رسول نگحبان بھی اول آپ, بنے تے آپ دی رسالت یعنی شریعت نگاہبان اول بھی آپ بنے نے یہ شرف آپ نے کیوں ملے سمجھ آئی اتنا بڑے عزت اور اعزاز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگے بان بھی آپ دی شریعت رسالت دے بھی بندے پہن اور پہلے بعد جاندے نا جدو گل بے رسول اللہ نگہ بان نے یہ چکی ہو عام مقررین حضرات بیان فرم کر دئی کر دئی فرم کہ کہ مولا علی مشکل کشاہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات اپنا بستر شریف دتا اور امانت سپرد فرمائیاں دے دے دے اپنی امانت یعنی ایک بیان کا انداز ہند نا نبی پاک نے اپنی امانت علی پاک دے سپرد فرمائی بڑا وا مقام ہے نبی پاک نے اپنی امانت نبی پاک نے اپنی امانت مولا علی دے سپرد فرمائی اور اللہ پاک نے اپنی امانت رسول دی ذات کے اکبر دستیاب جو دو امانت فرق ہے او دوانا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دنیا دیا امانت لوکا دپرد رسول اکرم دی ذات خود اللہ دی امانت سی یہ نہیں سکتے کہ دنیا دی امانت ہے. اینو ہر لحاظ ہوئی اخنا پینا ہے اللہ دی امانت ہے. تو وہ امین امانت دنیا ہے وہ امین امانت دنیا ہیں شاہی نے آ جی ادھر کرنے جانے کرنے ٹر ٹر جانے پر یہ شان دا اے مطلب نہیں ہوں دا. کہ کسے دی کٹا کے تو او دی توہین کر کے دوسرے دی بیان کرو یہ سن ول نہیں ہوگا اصا ہر ایک دی شان اپنے اس شان مقام دے مطابق رکھ کے پھر جو کچھ آدان کریں لا و فرے کو بہنا آخا ہم رسولوں کو ماننے میں فرق نہیں کرتے جدائی سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن پھر باوجود دل کر رسول وبد اللہ بعد اللہ تعالیٰ فرماد ہے رسولہ نو باز نو باز فضیلت ہے پھر اس فضیلت دا بھی خیال رکھنے رکھنا ایک تفریق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ بعض کو ماننے یا دوسرا فضیلت جہی رب سونے د اس فضیلت نو مد نظر رکھ کے شان بیان کرنے انج نہیں کرتے کہ فضیلت اور درجات جیڑے رب نے رکھے نے اصا وہ مٹا دئیے جی مننے چرق کریے کسی نیے کسی نا منیے تا بھی اصا دار بننے مجرم بننے اور اگر فضیلت دا خیال نہ رکھیے تو تاں بھی مجرم بن گئے دوما چیزاں دا خیال رکھیے تو تا اسا مسلم بنیں مستفی صحابہ جڑے جہ امبیا واگوں لہذا یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں لا نفرقو بین بینا من دن مینس بہابہ صحابہ کو ماننے میں فرق نہیں کرتے چھوٹے سے لے کر بڑے کو مانتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے جڑے وہ فضائل کے درجات رکھے نے انہوں کا بھی لحاظ رکھنے اگر وہ بھی مٹانے تا بھی مجرم بن سمجھ آ کہ نہیں ہے اور مولا علی مشکل خشار تعالا نو آپ امی نے امانت دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت انہوں دے سپرد کی او رسول اکرم رریف جیڑی اے امانت اے خداوندی بندی اس نگہبان بن کے ہو رہے تو نگہبان رسالت ہونا توجہ حضور دی شریعت اور رسالت کا نگہ بان ہونا سب سے پہلے جڑا کم کسے تو نہیں ہویا اور نہیں سی ہو صدیق <سؤال> <سؤال> <سؤال> اکبر پاک نے اس وقت جب رسول اکرب کا وسال شریف دے ہندیاں شریعت دیگہ بانی پاس بانی خود مستفا کی خود نبی کی نبی تو بعد پھر سی کے اکبر نے کیا اس وقت کسی صحابی دے اندر طاقت نہیں سی کسی صحابی بھئی جب حضرت عمر جیسے نہیں سی تو تھلے والے درجے جڑے نے انہوں نے کی گل کری عمر <سلام> <سلام> جیسا جرار بندہ مشہور دلیر ہر صفतों لوکانا بادی عمر لکانا بادی نبی لکانا عمر اس شان مالک بندہ سبحان اللہ سبحان وصال تو بعد اے حال ہو گیا کہ او اپنے ہوش کھو بیٹھے فرمانے نے اگر کوئی آخ گا محمد فوت ہو گئے نے تو میں اُن قتل کر دوں جنہ شریعت دا اے مسئلہ نہیں سامیا گیا پوری شریعت یہ مسئلہ عمر پاک کول نہیں سامبیا گیا صدمے نے ایسا ایک نٹھال کر دتا ہے کہ عمر پاک ایسی گل کرن لگ پہ جیڑی نہیں کرن والی تھڈو انکار دے اتر گئے کہ نبی فوت ہی نہیں ہوئی اور یہ شریعت کا سری شریع انکار بنتا ہے اگر کلی طور دے وفات کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا بندہ لیکن عمر پاک صدمے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اس حالت شریعت گرفت نہیں کیتی شریعت گرفت نہیں کی لیکن ارور اے کہ رعایت اور پاسبانی اور نگہبانی بانی کم کرن تو عمر معذور ہو گئے کہ جب ایک مسئلے کی نگاہ داشت نہیں کر سکے تو پوری شریعت بھی کتنے کرنی سی اے سدھی کے اکبر سن جہے اس حال اچ لیکن دوسرے کا بیان کر کردے حضرت عثمان حضرت عثمان اٹھ نہیں سکتے لتاں جواب دے گئی بالکل اٹھیا نہیں جانا مولا علی سرکار پتہ نہیں آپ اسبھال رہے نہ اسمان سنبھال رہے نہ عمر سنبھال رہے باقی تے ہے ہی سب چھوٹے میں وڈے تینوں کی گل کی اس وقت حضرت ابو بکرد فلوک کے ممبر تھے پڑھنا وما محمد رسول قد خدخلت من قبل الرسول افا افئی ماتا لن قلب تم الاآ کم ہائے اس وقت توجہ درا اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جدت پڑھی عمر فرماند نے قسم کھا کے فرمایا میری چیتا سمجھ کو نہیں سی بہ یار اے اس موقع مولا پہلو اتاری لیکن اس موقع پڑھنا تے پھر لوگوں بیدار کرنا تے اللہ دے قرآن دے جگامنا عمر خیر عثمان خیر محمد ہیں نبی ہیں رسول ہیں خدا نہیں وہ حی اللہ یموت وہی ہے یہاں پر قانون پورا ہونا ہے وہ ذات ہے جو اس قانون سے پاک ہے جب ایک قانون ہونا ہے پورا تو پھر کیوں پہ خبر ساریا نو ہوش دم کرس دتا جی اللہ تعالی نے توجہ رسول والی امانت میرے سپرد کی مدینے تک لے گیا وا پہ رسول جے آج رسالت والی شریعت والی امانت سپرد کر دے تو کیا مت توجہ ہے ہوں یہ گل تو ہے پکی سب نو مننا پہ سب نو تسلیم کرنا کہ واقعی رسول بھی رسالت کا تکر اللہ تعالی طرفوں ہوئی کسی مخلوق دی طرفوں نہیں ہوتی ہوں گل سمجھو وچلا راز کہ رسول اور رسالا دونوں کی نکاح بانی اندر او لفظ جڑا آیت پڑھیے نا آیت مبارک او دے پہلے لفظ راز اس ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحب ہی لا تخزن ان اللہ معنا دو کا دوسرا رسول اکرم ن اس ن دو ثانی دوسرا دو کا دوسرا یعنی رسول اکرم گل سمجھا سدق جاو سزا واقعہ بیان پہ ہے غار دار دی داقع دیاں گلا بیان, بیان, بیان ہو رہی ہیں لیکن اس لفظوں نو کی تلو گے دو کا دوسرا دو کا دو دوسرا دے بتھیرے سن دوسرا کیوں فرمایا اشارہ لانا مقصد س کہ اصل دو نے توجو ان دو دے درمیان کوئی تیسرا نہیں دو نے دو دے درمیان کوئی تیسرا, تیسرا, تیسرا، لاش والے سا میں نہ ہوا ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تاں کر کے توجہ سجو تا کر کے رسول اللہ اور رسالت اللہ دوواں دمین بنے کہ رسول کے بعد صرف یہ جی ہے کوئی تیسرا درمیان میں ہے ہی نہیں لہذا کسی اور سے یہ کام کیسے ممکن تھا وہ کوئی تیج ہوں پھر یہ ہے ایک تو بعد دوسرا اتے آ جہب گل سمجھ ایک مذہب امام غزالی دا اور ایک مذہب شیخ اکبر حجت الاسلام امام غزالی لے ارے رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پرت غزالی نہ امام غزالی فرماندن او امام غزالی فرماندن سوچو گلام پہلی گار سننی پہلے نا آپ فرماندن مقام نبوت اور مقام صدیقیت قبراہ یعنی نبوت و نبی لمبے یا مقام نبوت توجہ مقام نبوت اور مقام صدیقیت قبراہ نبوت نبیا نا مقام ہو گیا نا تو صدیقی قبراہ صدیقی اکبر کا مقام ہے آپ فرماندن امام غزالی اِنہ دوما مقامان دے درمیان کوئی ہور مقام نہیں شیخ اکبر فرماندن نہیں مقام ہے او کڑھا ہے فرمایا اس کو مقام میں قربت کہتے تھے کڑھا مقام اچھا ہونے اس گالت اختلاف ہو گیا دوما بذرگانہ ایک نے فرمایا مقام نہیں ایک نے فرمایا مقام ہے لیکن عجیب اتفاق دونوں کا اس گل کہ مقام باو آخو ہے آخو نہیں شیخ اکبر فرما سانو مقام ہوبت کہ لیکن رسول اکرم کے درمیان تے صدیق اکبر دے درمیان جڑا کو نہیں کوئی مرد نہیں کوئی بندہ نہیں یعنی صدیقیت اتنے کوبراہ بھی سدی اکبر کول اور جہاں اس کو اتلا مقام ہے وہ بھی یہ کول گا ہاں ہاں یعنی یہ مطلب یہ نکلیا اس تمام پاک بزرگ صاحب اولیاء صوفیاء دا اتفاق کہ نبی پاک تے ابو بکر دے درمیان تیسرا کوئی نہیں تا ترب آخان یسنگ سواد نہیں آیا پیسے واپس گل نو نہ ہو کی فرمایا شریق مولا ایک فرما دینا کالا نبی اولا صاحب ہی جب نبی نے اپنے صاحب سے کہا محفل الغار جب وہ دونوں غار میں تھے سان یسنین نین کی اشارہ ہے نہیں آب آب تو اس وشارہ ان دونوں کا آپس اتال ارب ہی ایڈا ہے کہ یہ ہمیشہ ایویں دو ہی نے وچکار نے بچکار کو سکتا بس توجہ نہیں فرمائی ہوں دیکھ،, دیکھ, دیکھ, دیکھ, دیکھ توجہ بھائی مقام نبوت کے بعد صرف صدیقی اکبر کا مقام ہے چاہے مقام قربت مانو چاہے نہ مانو صدیق اور سونے نبی کے درمیان کوئی اور نہیں اگلے کلام نہیں کرتے سڈا کلام صرف کہ سونے نبی سولمپیا اور صدیق کے درمیان کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی ان درمیان یہ دو کٹ ہوں قرآن مجید چلے کہ اللہ کے کیا بالکل واضح قرآن مجید نے فرمایا ہوا سہ یو جن نبوی مال بچا لیا جائے گا اس جہنم سے التکا وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اتقا توجہ ذرا اتقا ایک کونتا ہے متقی پرہیزگار ایک ہے اتقا سب سے پہلگار امت چ ہوگئی سب سب سے بڑا بڑا نہیں سب سے بڑا فی ایک بڑا ہو سکتا ہے لیکن فیس آتے بڑا نہیں لینا التکا سب سے بڑا پرہن یوتی مالہ یہ یوتی مال یا مال اپنا خرچ کرتا ہے یوتی مال مال اپنا اطا کرتا ہے یہ نہیں بتایا کس کو دیتا دلات دلات ہے اللہ اگلے میں اشارہ آ گیا دن ادمدن تے مال خرچ کرن دا کسے دا احسان نہیں کہ جہی جد دے ام ہے پر ادھر تے مال دا انعام کسے نہیں کیتا تمام مفسرین کا اتفاق ہے تمام اجماع امام جلال الدین سجوتی نے تے پورا رسالہ اس کے لکھا اور نال ثابت کیتا ہے کہ الکا دل فلام کڑا ہے نا تفسیر دے حوالے نے تو نہب نال انہوں ثابت فرمایا کہ یہ صرف سدھی کے اکبر کریے انہیں آخر جی مولا والے آخر نہیں وہ یار دوسرے لوگ نہیں یہ صرف یہ مطلب نہیں کیونکہ اتھے آیا ال سب تو زیادہ پرہیزگار اگو یہ آیا کہ ان کسے مال مالی احسان نہیں چکے مال تو دکھا بھی مولا علی اس واسطے نہیں ہو سکتے کہ مولا علی مال ہی احسان سونے نبی دسی کیونکہ مولا علی پلے ہی نبی پاک دے کے گارے صدیق اکبر واحد شخص ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں ہر کسی دا بدلہ چکا دیتا ہے لیکن ابو پکر بدلہ رب چکا رب ہی دل سے گور ہوگی تفصیل نہب تمام فنون علوم دے ثابت ہویا اتقال سب تو واضگار اتنے نہیں چلنا الیبرت لمح ملف لال خصوصی سبب نا یہاں پر امام الدین سجوتی نے اسی کو ثابت کیا کہ یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا اتر صرف یہ الکا <الاتقا> سب تو بڑا پرہیزگار الاقا خاص پرہیزگار سب سے بڑا <الاتقا> خاص پرہیزگار <الاتقا> ال کی <ال> <ال> وجہ سے بن رہا ہے یہ اشارہ کرتا ہے صدیق اکبر کی طرف ہوں سمجھ لی سب تو بڑا پرہیزگار اس آیت اس سورت کی کنو آخیا گیا دوسرے مقام ت اِنَّا عند اللہ سونا را فرما تلہ دزدیک سارا تو بہت ہی عزت والا اہ جا سب تعداد پرہیزگار ہے امبیاء مسلام السلام بالاتفاق سب تہیزگار نے اللہ دی ساریاں تو ود عزت ہوں گل کر ہیں نبیا تو بہت سونا رات فرما اکرما کم بلاحیت کا کم سب تیادہ جہرا تڈے پرہیزگار ہوا ہوں امت رسول دی بلکہ ساری امتوں کی گل آ گئی سب امتوں کی گل آ گئی سب تیادہ جہرا پرہیزگار گا وہی اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے گا فضیلت والا ہوئے گا شان والا ہوئے گا توجہ دراؤن وہ در قرآن دی آیت نے در سب تو بڑا پرہندگار امت رسول صرف ایک کو ہی ہے جی کوئی ہے جیدہ نام صدیق اکبر عید ناردہ کوئی پرہندگار ہے نہیں اس آیت نے در اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا وہی ہے جڑا سب تو زیادہ بڑا پرہندگار ہردوں میں گل نو رلا منتے کاڑے آخ دینے مقدمے سب سے بڑا صدیق اکبر پرہیزگار سب سے بڑا پرہیزگار سدی کے اکبر ہے اور جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے معلوم ہوا صدیق اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت والا ہے سمجھنے والے شاہ صاحب جبلا تشریف فرما ان کے درویش میں بیٹھے ہیں انہوں واسطے اصدیق ال اکبر اتل اتکا اکرم این دلہ تعالی فر صدیق ال اکبر اکرم عند اللہ تعال اس کو کہتے ہیں منطقی نتیجہ صدیق کے اکبر اتکا ہیں اور جو اتکا ہو وہ اللہ کے ہاں اکرم ہوتا ہے معلوم ہوا سدی کے سدی کے اکبر اکرم ہے اللہ کے ہاں ہوں ادھر نبوت دعویٰ کی نبی درمیان ابو بکر درمیان تیسرا کوئی نہیں سان یسنین کے لفظوں نے بتایا آئے ان دو آیات ایک قیاس منطقی نے بتایا کیا کہ واقعی نبوت اور صدیقیت کوبراہ کے درمیان کوئی مقام ہو یا نہ ہو نبی اور صدیق کے درمیان کوئی ٹول مارنے اور گئے گل نال ریا کے تے دینا تے پھر اگلے نو آکھنا ہن جانچو پرکھو گل توڑ کڈو آخر کو بابا فرید ورگا پاگل تھوڑے شاہباز قلندر ورگے کو پاگل تھوڑے نے دات علی ہجمری وگے کو پاگل تھوڑے نے اورس پاک میرا ورگے امام غزالی جیسے چار اماموں جیسے بلکہ سارے اماموں جیسے کیوں صدیق اکبر کو اتنا مقام دیتے ہیں وہ قرآن کی رمضوں کو جانتے ہیں سمجھ نہیں سمجھنی آئی نہیں بات سمجو نا اللہ نے ہاں ویخیا سب تجت آتے بیان دیا دو آیا رلائی پتہ لگا انے سیڈی وہ نبی كیوں سب تو زیادہ عزت آ نے اس لیے کہ سب سے زیادہ پرہرز ہیں نبیوں جیسا کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا بس صدیق اکبر پھر کیوں بعد چاہتے کہ اس واسطے کہ قرآن کی گواہی کے مطابق امت میں اتقا یہی ہے سب سے زیادہ پرہیزگار یہی ہے کہ جب سب سے زیادہ پرہیزگار یہی ہیں تو نبوت کے بعد ہونے نا بھائی ہو گیا دوسرے ہو گیا دوسرے بولو اور جس کو قرآن نے فرما دیا اس کے ایمان پر مہر لگا سل میں ایمان محال ہے محال ایمان خوش جانا ادا محال کیونکہ خالق نے فرما دیا اب ابھی کتاب میں ہمیشہ تک رہنے والے اگر یہ کہ بعد میں ایمان ان کا خوش گیا تو مطلب نکلے گا پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں جا رہا میں سب تو ایمان کی گواہی پہ دینا توجہ نہیں فرمائی دوسرا مقام اتنا دو کا دوسرا سب دوسرا ہو گیا تیسرا درمیان میں نہیں ہے ان آیتوں سے ثابت ہو گیا ٹھیک ہے اور آیت مبارک ہا ہا ہاں وہی آیت مبارک جڑی تلاوت کی تھی وہ آخری لفظوں لفظ غور فرما ان اللہ کرانا بے شک اللہ نارے. بے شک اللہ نارے. بے شک اللہ حدرت کا تبجو ایلے نے ایک نو لے کے چلے نا فرماندے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام یہود قوم نو پوری قوم نوم نلے مائی عربی مائی ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اتے ٹولا قوم لکھا دساف تو وہ فرما نے مائے یا میرے نال ات رب دس ان لکھا ایک بھی نہیں سی جنو اص مورسا پاک نے دوسرا ہے تیسرا کلہ آخر محبوبہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پتہ لگے یہ کلہ اس کلے تو باہر دوسرا مہر لگ جائے واقس تیسرا نہیں محبوبہ کرنا ہے رب میرے نو بیان کر ایپ رلا کے تاکہ پتہ لگے نبی دا ایمان محفوظ ہے ابو بکر دا بھی ج نبی ایمان خسنا محال ملکی اکبر دا ایمان بھی نہیں کس سکتا کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کی جدو سونے نبی فرمایا بے شکل لال ہوں جملہ سمی آئے ماں جانتے مطلب نہیں نالے پھر نہیں یہ دب واسطے آدام سبت واسطے آ مطلب بے, بے شک اللہ آج بھی کل بھی ہمیشہ چو گے تا بھی سڈے نال جی اٹھا گے تا بھی سڈے نال معلوم ہو جا جبی کا مان محفوظ ہو گیا نبی نے اپنے نلا کے سدیق کا بھی محفوظ کر چڑیا جو نہیں ہے؟ ہے. پیشاں چل کت پیشاں چلیے با وہ یار پیدائش چل تخلیق دے میں روحوں کی بات تو نہیں کرتا کیونکہ روح مستفی بے مثال بات جس میں انور کی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت بنائی جتھے کوئی فوت ہوفنی جی دفنی ہمیشہ ایک تو ہوں آرتی رکھ لینا یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے وہ کیا آہ! کہ حضرت آہ! یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل چ رکھ گیا اتو پھر کڈ کے لئے گیا ملک شام, آہ! شام آہ! تو جتھے آہ! دی مٹی ہوں نا اتے دفن ہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے دفن ہونا تبج قدرتر قدرت جتوں جتوں کی مٹی چکی تے جسم کا خمیر تیار اتھے ہی دفن سدیق رسول اکرم جھے دفن خواب شریف اتو دی اچھا ہوں دفن اوت ہوئے تینجو تین پتہ لگ جائے گا کہ واقعی دو کے درمیان تیسرا دفن کی سرکار کچھ مبارک کچھ مبارک صدیق اکبر نو رکھا گیا تاکہ برابری نہ ہو سیکھ کومر نو رکھا گیا تاکہ عمر تیسرا نہ بن جائے جو درمیان میں آیا اس طرح بزرگ خبر شریفا نشان بنایا یہ رسولا کرم کے کچھ شریف عمر ادرت یا ابو بکر نے پھر انہیں تاکہ پتا چلے توجہ <doorway> در اور جے کسے نے نظر کرنی ہے قبرہ تے تو ویکھے کہ آنکھیں یہ دو ہیں تیسرا درمیان میں نہیں کہ جے کوئی پیدائش تے نظر کرے کہ اس جگہ تو خمیر مصطفیٰ دا تیار ہویا ہے کہ نار ہی خمیر تاکہ پتا چلے پیدائش کو لے کے تمام حالات تک ابو بکر نار یہ میرے خیال میں ساتھ توڑ توڑدیا کوئی اپنا نہ توڑ پو جی کوئی چاہتا ہے کہ میرا ساتھ مستفا دے گلام رہے اس ساتھ نے توڑنے گل غور کرنا لگا نا ادر ویگ سجنا سونے نبی صلی اللہ وسلم اللہباد شریک نے دونوں درمیان کسے نو تیسرے نو گوارا نہیں فرمایا تیسرے نو گوارا نہیں فرمایا تیسرے نو گوارا نہیں فرمایا لاسا لبا کی ہوں بچلی گل اس گلچ ایک گل کھول تکوا اتکا نا تکواہ سونے نبی نے فرمایا تکواہ اشارہ فرمایا فرمایا ایتھے اتے ہو دل تکوا کتے ہوتا ہے یہ مطلب ہے اصل بچا دل بھائی اصل بچا دل دجنا درویش عمل کسب نال ہوں محنت جنی تم زیادہ کرے عمل دے اندر لیکن سدقے جا سلاد کریم تو تکوا سل دل دے چند دل بنا سو لریف کا کم کسی اللہ و تعالی جو کچھ شان دل نگ کے د کنو ویخ لاہ جان گور سو والے کم لبیاں شکل نہیں ویکھ لو سورت نہیں ویک لو ولا الا اموالکم والے مال نہیں ویک لو کن لو رو وکلو بےکم وفی روایت اللہ تبارک واد فرمایا شکل سورت مال نہیں ویک ویخ امل ویخ شرح کے مطابق ہے یا پھر دل ویخ نیتا ویخ دل کیسا ہے سونا رب پھر دل ویخنا ہے جیویں جیو دل اچی اچا ہوں پاک ہے اوے اوے رب و شریک مولا دی لب دی تے دل کسے اس بناونا دل بناو دیواری آئیے سید المبیاد دل مبارک بنایا نبیا دا بنایا صحابہ بنایا ہے اہل بہت بنایا الی آدھا شریک مولا ہے نبیا تو بعد سدی کے اکبر ورگا دل لبائی نہیں تا کر کے اس ذات نے اس دل نبیا تو بعد جی پڑا توجہ ادھر دیکھو سکنا میں جو شان صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں نا مولا علی کا سینا ٹھار ایک روایت پیش کر دینا مولا علی سونے والی گئی شاہ خلیفہ مقرر کرو فرما اگر نبی پاک مقرر کر جان دے تے میں مقرر کردہ سرکار نے مقرر نہیں فرمایا ادور نو حضور ایمی کی کر دو مقرر آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالی تڈے دلچ خیر ویک گا تے خیر آڑا تو خیر آپ ہی دے گا الا بنیا فرمایا سونے نبی نے سام فرمایا میں نہیں مقرر کر دو اگر اللہ تعالیٰ تھوڑے دلوں میں خیر ویک گا خیر آپ ہی چن کے تھانو دے, دے دے گا پاک علی فرما دے نے رب شریق مولا نے الحمد للہ خیر ویخی ابو بکر دے سونے نبی فرمایا ابو بکر ت بہت نہیں بہت روزیاں نہیں بہتری عبادت کی وجہ نہیں نکلیا بلا کن ان اوکے فی کل <سؤال> بی اللہ تعالی نے ادو دل چ کو ایج رکھی جی وجہ سب تگ نکل گیا سلطان فرماندہ ظاہر جا سن لوگ نبی میں چو میں شہ پایا او لو کی جان مدینے ہوں کہ فکیر بہو بہو د بہ انتر دلا خزین سد کے جگ سنگنا جدوں اٹھنے قبر شریف سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ہتھ مبارک پکڑیا حضرت صدیق دا عمر نے پکڑیا اگو کو آیا حضور فرماندے نے اص میں آ رہے ہیں ایویں اٹھا گے ای مطلب یہ اٹھنا خبر شریف چو جانا تو پھر سرمیان کو دو ہی نے اس نے توجہ یہ فیض محبت اللہ اکبر سینہ اکبر پاک سینا صدیق اکبر ادھر سیق مان سیک آخر जरा गल का सचा हो गल सच्चा साबत कहते को जड़ा तीन चीजा में सच्चा हो गल सचा होवे दिल च ही सच्चा हो अमल में मतलब गल करे सचा ओन कहते जो हो सचा बंद सिद्दीकी कहने, कहने जेड़ा गल करे उ दिल का हाल भी ओवे हो جی ہق ہوا ہوے جی اللہ نو پسند لگی ایمان نال صدیق اکبر پاک مخالفت کردہ خلاف کردہ ان جا کر بڑا شرم دا کیوں ہے صدیق دوسرا معنی صدیق سدیق جا تصدیق کردیا دلیل نہ منگے الماد الگ تصدیق امام جلال الدین سیوتی نے سدی گولو کہ تصدیق کردیا دلیل نہ منگے سونے نبی جدو دعوی فرمایا ہے بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے خود فرمایا میں نبی ہاں آخر ایک میرا یار آخلا ہلا خون الی صاحبی کیا میرے یار نو میری وجہ معاف رکھ لو چھٹی رکھ لو کہ نہیں میری وجہ نے ارتھ کیوں ہوں کی اکبر پاک نے نبی دلیل نہیں منگی بغیر دلیلوں نبی دی تصدیق کی منگیا دو گلا ایک اس واسطے دل سیک دو سیکھی سیکھتے جیڑا سچ نو مند باہرو نہ वो दा ऐसा बनाया हो सचा सामने आवे सच तू सिवा वो कोई होर शायद दिल कबूल न करे जिमे मेदे बच्च मखी तुर जाए मेदा बेकरार रे اک در ریت نگر ککھ اکھ بے قرار بےقرار ری صدیق دا دل حق تو سوا ہمیشہ بے قرار رہتا ہے کسی شہ قبول کر ہے دوسری گل توجہ میرے سجنا ادھر یعنی شدید کا دل جی میدا مکھی نو قبول نہیں کرتا جنا چر نکلے غیر نو قبول کردی نہیں جنا توجہ نہیں کر سرما اکھ نز کرتا ہے یا اک نو بھی موٹا رگڑے ہوئے تو جس یک جان ہو سمجھ نہیں لگی وہ سجنا صدیق وہی ہوتا ہے جس کا دل سوائے صدق دے اور قبول کرے ہی نہیں جدو کردہ نہیں تھے جدو نبی ایلان سدکی سدکی دجی شہر دل دیا نہیں سکتی ابو بکر دلیل نہیں منگی ان تصدیق کی ایک گل شیخ اکبر نے فتوہ مکیا شریفرگ جنہد نہیں سونے اولاد نہیں آربانی فرما ربا کے پتر دیوا پیلا مافوڑ ویخیا فرمایا اتے تیرے نام کوئی نہیں سڈی پشت دردی کنڈ در ایک گیا ہے تو اپنی کانڈ میری کانڈ نہ لا ہلو کنڈ نہ لائی بچہ منتقل فرما دتا گا اس پاگ پیر نے جڑا بچہ پیدا ہوا ہے شہ اخبر نے حوالا ارد صدیق اکبر پاک نے کر کے کر کے دلیل منگی نبی پاک سرکار نے جدو آل میارواہ اپنی نبوت پچھانی اسی آلم عروہ صدیق اکبر نے رسول دی رسالت پچھانی پچھان چ رکھی تا کر کے ایمان سارے لکھتے نے بچپنے بےلی سن جی وڈے ہوئے نے تو سکار نے ایلان فرمایا یہ اوی گل لئی جی وہ کرنی پاک جدو حرم بن ہیان ملے نے ہرم بن حیا ملے حرم بن حیان جا کے آخر سلام وہ کفر مان والم السلام یا ہرم بن حیان ملاقات میں آ فر آرا نام آلام ارواہ کا یاد تو تل گیا آگ نبی نبل کی آئی عجب راز کیونکہ ہمیشہ جڑا سیاح آدھے نے انتخاب جد کر کے سرکار نے رت وجو یہ غور میں کہ یار کی وجہ ہے جدوکار شریف ہوا ہے سارے روپے پہ اکبر پیار انوکھا روئے کیوں نہیں بلیا اس بےد نکبر شیخ اکبر فرما نے حضرت سدھی کے اکبر پہلو ہی رو لیا کدو بھائی آخری حج فرما د جد سونے نبی فرمایا اللہ تعالی نے کسی بندے نختار دتا سڈے وال نہیں دنیا اس بندے نے اللہ وا پسند رہنا پسند نہیں فرمایا حضور نے گل کی ابو بکرو حضور نے گل فرمائی سو پا اسی حیران حضور نے کسی بندے کی گل پر چل رہا ہے ابو بکر مستفا دیا رمزان سونے نبی نے ایک گل کی اذا فرایا فلا تب کے با کے یہ رمز یہ من ہے جدو آ گئی جدوں آ گئی رون والی نہ جدوں آ گئی رون رو اکھ اس موقع پا نبی پاگ نے گل صدیق اکبر دی اکھ روئی باقی سچ چپ سونے نے فرمایا جدو آ گئی فیر ای روی اک یہ کبھی نقرا بھی خصوصیت کے لیے آتا ہے یہ بلاغت کیونکہ نبی کیوں رکھنا چاہتا سی راج سمجھا چاہتا سب بکر چیت رو پی کہ اج رول جب رویا تو پھر ساری زندگی امت روی رہے گی تج رو لے ادھر سارے رو گے تصرے دے نہیں رو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جی بلاگت کا نقطہ اتنے نہ تو مطلب نہیں سی سمجھ سمجھ سمجھ باقی تل نکرا, نکرا ہے نکرا منہ لکا کے لکیا ہو سور سمجھنا لکے بہو جی بول دے تو سارے پچھان جان نکرا بولے تاکہ کوئی نہ پچھانے پچھانا پشان جا گیا پر مایا جی ایسا گل کی ابو بکر اپنے یار یاد آیا ات لیکن سونے نے کرتا پھر نہیں رونا جدو آ گئی میں ہال آن کی گل کیو لو گل کیتی اشارے تو رو ہے جدو آ جائے گی پھر نہیں رونا کیوں جب تسلے رویا تو پھر ساری امت رہ جائے گی لہذا ابو بکر رونا نہیں وہ رو والے تھوڑے ہو رہے ہویا دو کا دوسرا یہ دو نے جنہوں دے بچکار تیسرا دس پراند لفظ جن کی اکشرا میرے ہو سکتی سی اچھا اللہ اللہ ہاں سونے وقت سارے تشریف لگے سارے تشریف رکو بات سامنے پانچ منٹ آستے